سہارو لوگوں کی نظر بندی کر لی وسطر حبو اور, اور واقعی لے آئے نظیم بہت بڑے فراڈ کے ساتھ موسا ہم نے موسا کی طرف وحی کی ہوں تیرہ نمبر سٹ چھوٹا فیضف سوٹا پھینکا فضا یا تلخ فوراً نگل گیا ما فیکور جو کچھ انہوں نے جھوٹ موٹ کرا تھا ما یا فیکور کا معنی ہوتا ہے نا بہتان سبحانہ کہا جا بوتان عفق کو نفترا عفق کا معنی ہے باطل جس کی بنیاد نہ ہو اللہ فرماتے ہیں موسیٰ علیہ السلام کا سوٹا وہ حقیقت تھا اور ماں یا فکون جو انہوں نے جھوٹ موٹ کھڑا تھا سب کو نگل گیا پھر ٹھوک گیا حق اور مٹ گیا وہ جو کچھ انہوں نے کیا تھا اگر جادو حقیقت ہوتی تو مٹتا نہ حقیقت تھی وہ جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے سوٹے کی شکل میں تھا اس لیے اس کا نام حق کہا اور جو جادو انہوں نے کیا تھا اس کو کیا کہا باطل کہا باطل ہوتا ہے حق کے مقابلے میں لہذا معلوم ہو گیا کہ یہ جادو جو ہے میرا باطل ہے بے بریاد ہے اس کی کوئی حقیقت نہیں سوائے شرک کے جیسا شرک باطل ہے ایسا ہی جادو باطل ہے فوکلے گو حنالے کا نالے کا اب جادو باطل ہو گیا تو جادو گروں کے اندر بھی نہ رہا وہ بھی مغلوب ہو گئے سارے مغلوب ہو گئے اسی مقام پہ اور واپس لوٹے جلیل ہو کر ساغری و یہ ساجدی اور ڈال دیے گئے جادوگر سارے سجدے میں کالوا منا برب بل عالم اب جادو کرنے والے بھی مان گئے کہ ہمارا جادو باطل ہے جادوگر بھی مان گئے کہ ہمارا جادو کیا ہوا باطل ہے اور موسع علیہ السلام کے سامنے وہ سجدے میں گر گئے کہ واقعی ان کا جو ہے اجدہ بن گیا یہ حق ہے اور ہمارا جادو ہاں یعنی کافر لوگ جادوگر خود مانتے ہیں کہ ہمارا جادو باطل ہے مگر مسلمان کہتے ہیں جادو حق ہے اور محمد رسول اللہ پہ آ بھی گیا ہر یہ جادوگر جی سارا سینا فرعون کے ان سے بھی بدتر ہو گیا ہے وہ ان کے یہ سارا تو ساجدی اور ڈال دیے گئے جادوگر سجدے میں اور کیا کرنے لگے آمنا پہ رب العالمین ہم نے تو رب العالمین کو مان لیا جو موسا اور ہارون کا رب ہے کال پھر اون اب فرعون پہ اون بولا آمن تو ہی قبلا لکھو وہ میری اجازت کے بغیر تم نے ایمان لے آیا وہ کہنے لگے جناب اگر میری اجازت کے بغیر تم ایمان لائے ہو تو مجھے پتہ چل گیا یہ تم نے نورا کشتی کی ہے موسا علیہ السلام سے تمہارا کو سمجھوتا ہو گیا تھا یہ ایک تدبیر ہے جو تدبیر تم نے کی ہے شہر میں اندر اندرجو منہا آ تاکہ تم ہمیں اس علاقہ سے نکال دو میں تمہارا پتا کر لیتا ہوں گا تمہارے پاؤں گا سمل اصل بننا کم پھر تمہیں سولی چڑھاؤں گا اجمعین تمام کے تمام کو کالو انا ربنا منقر اب دھمکی ان کو ملتی ہے تو ہم حضا کے مقام پہ پہنچ چکے تھے اس لیے کہنے لگے کوئی بات نہیں اگر تم ہمیں سولی پہ چڑھاؤ تو ربنا منقلب ہو ہمارے ساری تیاری ساری یہی ہے کہ ہم اللہ کے پاسے ہی لوٹنے والے ہیں ہمارا تنخیر امنہ ہم سے تو اسی کا بدلا لے رہا ہے کہ ہم نے اللہ کی آیات کے ساتھ ایمان لے آیا جب کہ ہمارے پاس آ مسلمین اور لحاظ سے کہ ہم سارے پیڑے ہو جائے من فرعون دوسرا واقعہ درباریوں نے کہا کیا تو چھوڑتا ہے کو اور اس کی قوم کو یہ کھلے نمبر پہ زمین میں فساد کرتے رہے و یادہ را کا آلحتا کا اور چھوڑ دے تمہیں بھی اور تیرے معبودوں کو بھی اپنے آپ کو تو کہتا تھا نا کہ آنا ربکم کو مل مگر اپنے خود اپنے لیے معبود بھی اس نے چوری چھپے تجویز کر رکھے تھے جن کے سامنے آج ہی کرتا تھا کہ میری ربوبیت قائم رکھنا میں ویسے ہی بکواس کرتا ہوں ربرآ میں ہوں تمہارا محتاج اس لیے انہوں نے وہ تو جانتے تھے درباری کہ یہ خود بھی پوجتا ہے اس لیے کہنے لگے یادہ را کا اور آلحاطہ کا یہ تجھے بھی چھوڑ دیں اور تیرے اداروں کو بھی کب تلوا بنا اس نے کہا چلو ٹھیک ہے آن قریب ہم قتل کرتے جائیں گے ان کے لڑکوں کو اور زندہ چھوڑتے جائیں گے اپنی ان کی عورتوں کو وہ کیونکہ ہم ان کے سردار ہیں وہ ہماری ریا ہے کالا موسال قوم ہی موسالیہ السلام نے قوم کو کہا اس ٹائم وہ بلا او میاں اللہ سے مدد چاہو وسب رو اور مسائب پر صبر کرو یہ زمین کا مالک اللہ ہے جس کو چاہتا ہے اپنے بندوں سے اس کی وراثت اس کو سنبھال دیتا ہے ول آ اور انجام اچھا ہوگا تو متقین کے لیے وہ کہنے لگے اسی نام میں نکال لے بات یہ ہے تو ہمارے پاس نہیں آیا تھا نا یہاں سے نکل گیا تھا اس وقت بھی ہم ستائے جاتے تھے اور مصیبت یہ مم بعد ماج ترا اب تو آیا تو نے توحید کا ڈنڈا کھڑا کر دیا ہے اب بھی ہم بڑے پریشان ہیں موسی علیہ السلام نے کہا اسا ربکم مم کن رب تو ہمارا حلاق کہ تمہارے دشمن کو و یخسط بكم في الارض و تمم بادشاہ بنا دے زمین میں فینظر كيف تعملون پھر اللہ دیکھے گا کہ تم عامال کس طرح کرتے ہو وَلَكَدْ أَخَذْنَا آلَا فِرَوْنَا تیسرا واقعہ خدا کی قسم ہم نے لیا فیرونیوں سے اس سنین پکڑ لیا ہم نے فیرونیوں کو چند سالوں میں کس طرح وَنَقْسِمْ مِنَ الْثَمَرَاد کا سالی بھی آئی اور پھلوں کے اندر ان کو گھاٹا بھی دیا تاکہ وہ نصیحت حاصل کریں پس جس وقت بھی آ جاتی ان کے پاس وہ اچھی حالت تو کہتے ہاں ہمارا حق بھی یہی ہے نا لنا حاض ہی وہ انتصب ہوں اگر ان کو برائی پہنچ جاتی تو کہتے ہاں دیکھو نا جی یہ موسا اور اس کے ساتھ والوں کی نحوست ہے یت ضرور موسا ہو اللہ ان نما تائےم ان خبردار ان کی نحوست ساری اللہ کے پاس ہے لیکن اکثر ان کے جانتے نہیں ہیں وکالو ایک بات یہ بھی کہی انہوں نے اے موسیٰ صاحب مہم آتا من آیتیں جب بھی تو لے آتا ہے کوئی آیت لے تسہارا نا پہ ہم پہ جادو کرنے کے لیے فمان نہ لولا کبھی منہ سٹل لگا لے تو ہم تیری بات کو تسلیم نہیں کرتے تو ارسل طوفان پر چھوڑ دی ہم نے ان کے, ان کے اوپر ایک طوفان وادیاں ول کمبلا کیڑے اور خون ان کی کھانوں میں ہوتا تھا مفسلات کلم کھلی نیشانیاں بھیجیں فسٹ پھر آکڑے رہے وہ کارو مجرمین بڑے پرلے درجے کے مجرم تھے جب گیر گیا اوپر ان کے عذاب اس وقت کہنے دو موسا او رب کب تو دعا ہے اپنے رب سے ہمارے لیے کہ جو وزا اللہ نے تیرے ساتھ کیا ہے وہ پورا کرے کون سا ل ان کا شخص اگر یہ عذاب ہم سے تو انہیں کھلوا دیا لنو میں نن ضرور ایمان لائیں گے وہ لان سے اور بھیج دیں گے تیرے ساتھ بنے اسلائی کو اور کھلے لگے نے کیا بندے پھل فل بندے فلم کا شفنا انحم الرض جب کہ کھول دیا ہم نے ان میں سے ان کی طرف سے رجز عذاب ایک مدت کے لیے جس مدت کو وہ پہنچ چکے تھے ازا ہم کو پھر اسی طرح وادہ شکنی کرنے لگ گئے بدبوشیاں کرنے لگ گئے ہم. پھر ہم نے بھی انتقام لیا ہوں ہم. ہم نے ان کو غرق کر دیا دریا میں کیوں اس لیے کہ وہ جٹلاتے تھے ہماری آیات کو اور آیات سے بالکل غفرت برتتے تھے اور اصل ال کوش بنا دیا ہم نے ایسی قوم کو جو کمزور کر دیے گئے تھے مشرق میں بھی مغرب میں بھی وہ اللہ بارکنا فی وہ علاقے بیت المقدس وغیرہ جس میں ہم نے برکت کر رکھی تھی وہ تب مت کال مت پورا ہو گیا بول رب تیرے کا بہترین اوپر بنی اسرائیل کے کیونکہ انہوں نے صبر کیا تھا اور ہلاک کر دیا ہم نے جو کچھ کیا تھا فرون نے اور اس کی قوم نے یا اشور اور جتنا آ کرتے تھے سب آ ان کی فن کی توا برباد کر دی چوتھا واقعہ پار کر دیا ہم نے بنا اس بنی اسرائیل کو سمندر سے جب موسا علیہ السلام سمندر سے پار کر کے اپنی قوم کو لے چلا تو رستے میں ایک برادری دیکھی ایک قوم دیکھی یا کفونسلام وہ کنڈ ماتے نکال کے اپنے بتوں کے سامنے بیٹھے تھے کالو یا بھوسا کہنے لگے بھوسا کیسا بہترین منظر ہے الہن ہمارے لیے بھی چھوٹے چھوٹے خدا برا دینا جس طرح ان کے پاس ان نہ متبر پیے یہ تو سب ہلاک ہوگا جو کچھ ہے باتل یا بلون جس طرح جہ باطل تھا اسی طرح یہ شرک بھی باطل ہے قَالَ غَيْرَ اللَّهِ <عَبْغَيْكُم> پھر تقریر کی اور فرمایا کیا سوا اللہ کے تلاش کرو تمہارے لیے حالانکہ ہونا اور جس وقت نجات دی ہم نے تم کو فرونی اسے یاد ہے نا یسو من سو اللہ صاحب وہ چکھاتے تھے تم کو بندا صاحب یعنی قتل کر دیتے تمہارے بیٹوں کو اور زندہ چھوڑتے تھے تمہاری عورتوں کو لکم بلا ان کے مصیبت بھی ہے اور ربیب تمہارے رب بڑے سے وبا ادنا موسا پانچو واقعہ اور جب ہم نے وعدہ لیا موسا سے تیس راتوں کا اور پورا کیا ہم نے ان راتوں کو دس اور کے ساتھ چالیس راتے ہوں گے پس پورا ہو گیا مقرر کیا ہوا وقت تیرے رب کا اپنے جا رہا ہوں تورات لینے کے لیے طور پہ فی قومی تو میری برادری میرا خلیفہ بن جا واسلے مگر توڑ پھوڑ نہ کرنا اصلاح کرنا ولا تب تب سبیر کوئی فسادی اگر فساد کرے تو اس کا ساتھ نہ دینا بعد جب کہ آیا موسا ہمارے مقرر وقت تاریخ کو کل مہو اللہ نے اس سے کلام کر لی تو پھر وہاں کھڑے کھڑے شوق میں کہنے لگے رب آ تو مجھے اپنا آپ دکھا تو صحیح بات تو کر رہے ہیں مگر تو نظر تو نہیں آتا تو دکھا مجھے انظر انسور کا تاکہ میں دیکھوں آپ کی طرف اللہ نے فرمایا نہیں تو نہیں دیکھ سکتا مجھے ہاں جب لیکن پہاڑ کی طرف دیکھ میں اس میں اپنا جلوہ گراتا ہوں اگر وہ ٹھہرا رہا اپنی جگہ پہ تو پھر تو بھی مجھے دیکھ لے گا اگر نہ ٹھہ سکا تو پھر پتھر نہیں ٹھہ سکتا تو, تو کس طرح مجھے دیکھ کے سہ سکتا ہے بس جب کے تجلی ڈالی رب نے پہاڑ پر بنا دیا پہاڑ کو تکی نکال کے رکھ دی پہاڑ کے ریزا ریزا ہو گیا وخر موسا سائے کا موسا علیہ السلام بے ہوش ہو کے گر پڑے فلم کا بس جب ہوش میں آئے تو کہنے کہ صبح نہ کا تو کسی جیسا نہیں واقعی تجھے کوئی نہیں دیکھ سکتا تو لے کا میں تیری طرح متوجہ ہوتا ہوں اولمن اور میں اول درجے کا یقین رکھتا ہوں اللہ نے فرمایا اے موسا میں نے چن لیا ہے تجھ کو لوگوں پر اپنے رسالتوں کے ساتھ اور اپنی کرام کے ساتھ بس خوش مہارت ہے کا مضبوط پکڑے رکھو میری اس طورات کو وکم من نے اور شکر گزاروں میں سے ہو جاؤ وقتب نالہ <الْعَلْوَا> جملہ محترضہ اور ہم نے لکھا تھا اس موسا کے لیے ان تختیوں میں من کل ان دستور العمل کے طور پر تمام چیزیں واضحی تھا اور تفصیل بھی تھی ہر دین کی ضروری چیز کی فخر ہا پھر میں نے کہا پکڑو اس کو طاقت کے ساتھ اور حکم بھی کرو اپنی قوم کو کہ پکڑے ان کو تمام کی تمام تختیاں آسان ہیں شہوری کم دار الفاص ان کریم میں دکھاؤں گا حویلی فاسکوں کی جو رو گردانی کرتے ہیں گردن مور کے اللہ سے رکھتے ہیں میں ہٹا کے رکھوں گا اپنی آیات سے ان لوگوں کو جو تکبر کرتے ہیں زمین میں ناحق حق وہیں یرو کل آتین اگر جو ساری نشانیاں دیکھ لیں لا جو پھر بھی ایمان نہیں لے آتے بے بس حب ان نشانیوں کے وہیں یرو سبیلا روش دے اگر وہ ہدایت کا رستہ دیکھ لیں لا یت تخر سبیلا اس کو وہ اپنا راستہ نہیں شمار کرتے اور راستہ گورا ہی کا دیکھ لیں تو بنا لیتے ان کو اپنی زندگی کا راستہ سارے کب انکسب آجات یہ اس لیے انہوں نے ہماری آجاد کو جٹلایا اور ہماری آیات سے غفرت کی وہ لوگ جنہوں نے تقسیم کی ہماری آیات کی ولیکا اللہ خیر اور دن کی آمد کی ملاقات کی حافظ امال ہو ان کے آمال سارے ضائع ہو جائیں گے ہر نہیں جگا دیے جائیں گے مگر جو کچھ ہو کرتے تھے آل غرص وقت قوم پکڑ لیا قوم موسا علیہ السلام نے ان کے چلے جانے کے بعد من ہولی یہ ان کے زیورات کٹھے کر کے ایک بچڑے کی شکل بنا لی اس نے جسد اللہ خوار پھان پھان کرتا تھا. وہ ایسی شکل بنائی اس میں ایسے سراخ رکھے کہ ہوا گزرنے سے پھان پھان کی آواز آتی تھی سارے زیورات جو میرے عیسائی کے پاس سے کچھے کر کے اس نے آگ جلای اور بالکل اس کے ذریعے ایک ڈھانچہ جو تیار کیا بچھڑے کی شکل کا اس کے اندر سراخ رکھ جب کھڑا ہوتا تھا ہوا چلتی تھی رو رو کی ٹان ٹا یا یا کی آواز کیا کیا دیکھا نہیں وہ بچھڑا نہ ان سے کلام کر سکتا ہے نہ ان کو کوئی راستہ بدلا سکتا ہے مشرق ہوتا یا نہ کچھ اتنا خزو ہو کر لیا انہوں نے اس کو حالانکہ وہ ظالم تھے سو کے دفیح جب گیا وہ بچڑا ان کے ہاتھوں کے سامنے خود موسام نے کہا اپنے ہاتھوں سے گرا ہو اس کو سلو اور یقین آ گیا ان کو کہ واقعی یہ تو گمراہ ہو گئے تھے کالول علم یار کہنے لگے اگر ہمارا رب ہم پر رحمت نہ کرتا اور معاف نہ کرتا تو ہمارے پلے کچھ بھی نہ رہتا ہوا کیا؟ طرف کہ تو تو لے کے جا رہا ہے اور تجھے کلام بھی تیرے ساتھ ہو گئی مگر پیچھے والے رہنے والے جو تھے تیری برادری وہ بگڑ چکے ہیں آئے نا تو ہوتے آئے رضبانہ آصفا تعصف کی وجہ سے غصے سے بڑے ہوئے آئے کالا دے سمک تو بہت گندا کام کیا تم نے میرے چلے جانے کے بعد آجل تم امر رب کو اجلت کیا تم نے امر رب سے پہلے وہ تختیاں اور پکڑ لیا سر اپنے بھائی کا کھینچ رہا تھا اس کو اپنی طرف اس وقت کہا حارم علیہ السلام نے اے میری ماں جایا ان القوم استضافونی قوم نے تو مجھے مغروب کر دیا تھا وقادو یقتلونی قریب تھا کہ مجھے قتل کر دیتے پس تو کی نراض ہوگی میرے دشنوں کو کوش نہ کر وراتجلنیمال قوم ظالمین میرا کھاتا ظالموں کے ساتھ نہ بنا اس وقت جب پتہ چلا کہ واقعی بے قصور ہے میرا بھائی کالا رب پھر لے اللہ مجھے اور میرے پھائی کو معاف کر دے وقل نافی رحمت کا اپنی رحمت کی بارش برسا دے وہ انتارا مرا مین ترے جیسے ان الَّذِينَ پھر فرمایا کہ دیکھو تم تو معذور ہو مگر جن لوگوں نے بنا لیا ہے بچڑے کو معبود ضرور پالے گا ان کو حضب ان کے رب کا اور ذلت ہوگی حیاتی دنیا میں وہ کزالے کا نجزل یوں ہی ہم بدا دیا کرتے ہیں اللہ پر اختراع کرنے والوں کو ولدین عامن السیات اور بولو جنہوں نے عمل برے کیے یعنی موالتا میں آ کے پوجا پاٹ کی سمتابو پھر اس کے بعد اور اللہ کی توحید پر یقین ہو گیا ان نرب کا ممباز رہی والا قطر موسل کا سب جب پہ ٹھہر گیا علیہ اسلام سے وہ غذب اور لراس وہ گری پڑی تھی تختیاں وہ اٹھا لیں اور اس میں تختیوں کی کتابت میں لکھا ہوا تھا نری ہدایت اور رحمت ان لوگوں کے لیے جو اپنے رب سے ڈرتے ہیں ساتواں واقعہ چن لیا موسا نے اپنی قوم سے ستر آدمی ہماری گفتگو کے مقام کے لیے لمی کا تین علم رجفا جب کہ پکڑ لیا ان کو زلزلہ نے علیہ السلام نے کہا اے رب اگر تو چاہتا تو ان کو پہلے ہی ہلاک کر دیتا اور ہلاک کرتا ہے ان لوگوں کے کرتوتوں کی وجہ سے جو بیقوف ہے انہیں یہ اللہ فطرت یہ حقیقت آپ کی آزمائش کا فتنا تھا توسی لا منتشا گمراہ کرتا جس ہے, ہے جس کو چاہتا ہے ہدایت ہماری معاف کر دے ہمیں اور رحمتہ لکھ ہمارے لیے اس دنیا میں نیکی آخرت میں بھی انا خدنا ہم پوری طرح متوجہ ہو گئے طرف تیری اللہ نے فرمایا عذاب میرا پہنچے گا جس کو چاہوں گا اور رحمت میری کھلی ہے ہر چیز پر پس ضرور اس رحمت کو لکھ دوں گا ان لوگوں کے لیے جو تقوی کرتے ہیں زکعت دیتے ہیں اور ہماری آجات پہ یقین رکھتے ہیں اور وہ یہ لوگ ہیں جو اتباع کر رہے ہیں رسول کی جو نبی ہے امی ہے وہ رسول امی نبی جس کو تورات میں لکھا ہوا پاتے ہیں وہ تورات انجیل اس کے اندر بھی ہے یا مرحوم بالمعروف وہ پیغمبر جو ہے وہ اللہ کی توحید کا حکم کرے گا اور روکے گا شرک سے اور حلال بتائے گا جو ہلو نہ طیبہ حلال بتائے گا ان کے لیے بے داغ چیزیں اور حرام بتائے گا ان پر خبیص چیزیں اور گھا کے ہٹا کے رکھ دے گا ان سے وہ بھاری بوجھ وہ سخت پابندیاں جو ان پر تھیں پہلے تظ کیسر کی ہو اور کی کی اس توحید میں نصرت کی وہ تب ان نور یعنی پیچھے لگ گئے اس نور قرآن کے جو اتارا گیا ان کے ساتھ اللہ کوم الْمُفْلِحُونَ یہ لوگ سرکاری طور کے دونوں جہان کے اندر کامیابی ہے کلیا رسول اللہ موس علیہ السلام کے قصہ کے دوران اللہ نے ایک جملہ مترزہ فرما دیا ہے اے لوگو میں اللہ کا رسول ہوں تمام تمہاری طرف جتنے ہو وہ اللہ جو بادشاہ اکیلا ہے آسمان اور زمینوں کا نہیں کوئی معبود سوا اس کے کوئی زندہ کرتا مارتا ہے فہم باللہ اللہ ہی ایمان لے اللہ کے ساتھ اللہ کے رسول کے ساتھ یعنی نبی امی کے ساتھ وہ جو خود بھی اللہ پہ ایمان رکھتا ہے وہ کل ہی اور اس کے کلام پر وہ اس کی اتباع کرو اللہ کو متاد تاکہ تا تم کام ہو جاؤ وہ مینک میں موسا شکایت بڑی کی ہے یہودی عیسائیوں کی اللہ کریم اب فرماتے ہیں کہ ایک ٹولہ جتنی بدکار قوم ہو بدکار قوم سے کچھ نہ کچھ تعداد ایسے لوگوں کی ضرور ہوتی ہے جو لوگ راہ ہدایت کے لیے آگے دوسری جماعت تیار کر سکتے ہیں لہذا علیہ السلام کی قوم سے ایک جماعت ضرور ہے لیے ہوئے ہیں اور اسی ہدایت کے ساتھ ہی عدل و انصاف کرتے ہیں آٹھواں واقعہ ہم نے تقسیم کر دیا ان کو اسنتا اشرت سپاطن بارہ پلٹنوں میں امامن کئی جماعتیں بن گئی بارہ حصے کر دیے الگ الگ جماعتوں میں ان کو بانٹ دیا اور ہم نے وہی کی موسا کی طرح جس وقت کے پانی مانگا تھا قوم کو قوم نے موسیٰ علیہ السلام سے اللہ نے فرمایا ادر بے ساک زور کے ساتھ مار سوٹا اس پتھر میں را یہ بے جار مجرور ہے جار مجرور یعنی کھینچنے والا اللہ نے اس ریب کو سوٹے کے ساتھ کھینچا ہے کیا مطلب زور کے ساتھ مار اپنا سوٹا پتھر کو پسیا مارا ہم بس من ہو سطح عشرت آئنا بارہ چشمے فوٹ بھرے تاکہ جان لیا ہر ٹولہ نے جگہ پانی پینے کی اپنی اور پھر ہم نے سایہ کر دیا ان کے اوپر بادلوں کا اتارا ہم نے اوپر ان کے منصلبہ بٹیرے پی تک اور میں نے کہا کھاؤ مین تو یہ بات مار رکھنا کو یہ ہے بیدار اور حل چیزیں جو میں دے رہا ہوں یہ حلال یہ کھاؤ حرام نہ کھاؤ وہ لاؤ نہیں ظلم کیا انہوں نے ہم پر جزل لیکن وہ اپنی جانوں کے خود ظلم کرنے والے تھے ذاکیلو حاضر کر لیا ایک موقع پر انہوں نے ایک اور نقصان بھی اپنا کیا جس وقت کہا گیا تھا ان کو کہ ٹھہرو ایس وسطی میں وہ کلو اور اس وسطی سے کھاؤ جو کو تم چاہتے ہو مگر کھاتے ہوئے کہنا یہ کولو ہی اللہ ہمارے گناہ معاف کر دے ود خلبا کا اور بالکل چکے ہو کے اس صدر دروازے سے گزرنا آ پھر کے نا نگل خطی کو میں تمہاری ساری خطائیں معاف کر دوں گا وسع نظیز اور مخلص قسم کے لوگوں کو اور بھی بڑھا کے دوں گا فبدل پس تبدیل کر دیا نے جو ان ان میں سے تھے اس بات کو جو بات ان کو کہی گئی تھی ان کو کہا گیا تھا کہ کہو ہتتن اس نے کہا ہم تت اللہ علیہ مرحب مرحب مرحب مرحب مرحب چھوڑ دیا ہمیں اوپر ان کے عذاب گندا آسمان سے کیونکہ وہ قوم ظالمانہ کرتے تھے کنارے پر تھی حضرت البہار اس یادوں کے سب جب وہ تجاوز کرتے تھے ہفتے چھڑ چھڑ کے دن کیوں آتی تھی ان کے پاس مچھلیاں ان کی آن یوم سب شنیچر کے دن, شنی دن شرعن پانی پر نکل نکل کر ظاہر ہو کر وہ یوم اور جس دن وہ چھن چھن نہ مناتے لاتی لا ہند وہ مچھیوں ان کے پاس نہ آتی تھی غزال کا یہ واقعہ اسی طرح ہے ہم نے ازبایا ان کو بس اب اس کے حکم دلی کرتے تھے انہوں نے ایسا ہی کیا چھ والے دن تو ان کی عبادت کا تھا وہ چھوٹے چھوٹے غور کے پانی کے نیچے گرنے کے راستے بنا دیتے تھے چلو ہم شکار نہیں کریں گے مطلب یہ تھا کہ مچھلیاں پانی کی موج سے اس طرف اکٹھی ہو جاتی تھی جہاں انہوں نے غور بنائے تھے پھر ہفتے کا گزر بنے اور دن جو اتوار کا ہوتا تھا وہ ساری مچھلیاں پکڑ لیتے تھے حالانکہ انہوں نے شرارت یہی کی اللہ نے فرمایا تھا کوئی غور وغیرہ نہیں بنانا کوئی اس کے اندر اس قسم کا راستہ نہیں بنانا کہ تمہارے چھن چھن کے دن بھی مچھیاں وہاں جمع ہوں باہر انہوں نے کیا جب انہوں نے ایسا کیا تو کچھ لوگ سمجھانے کے لیے گئے کالت امت ایک جماعت ان میں سے جب سمجھانے جا رہی تھی نا بڑی جماعت کہ کچھ ہوش کرو حیا کرو اللہ کے کار کے گندر دب جاؤ گے تباہ تباہو برباد ہوو گے اس جماعت کے اندر چند صوفی لوگ تھے ان صوفیوں نے کہا یار کیوں جاتے ہو ان کو سمجھانے کی کیا ضرورت ہے لے متون قوم ایسی قوم کو کیوں سمجھاتے ہو جن کو اللہ ہلاک کرنے والا ہے یا عذاب دینے والا ہے تھے وہ بھی مسلمان آدمی جو سمجھانے جا رہے تھے پر ان میں سے چند تھوڑے سے صوفی قسم کے تھے جو کہتے ہیں نا دوسرے کے معاملے میں دخل نہیں دینا چاہیے تجھ کو پائی کیا پڑھی اپنی بس اللہ اللہ کرو تسوی تسوی پھیرو اور ان کو کچھ نہ کہو یہ وہ تھے تھے مسلمان ایک بڑی جماعت کے اندر مل کے جا رہے تھے اور ان چند قسم کے صوفیوں نے کہا یار کیوں ان کی طرف جاتے ہو مٹی اپنے بلا سے اللہ ہلاک کرنا جماعت نے کہا تو نہ رہے نہ ان کا کہ ہمیں ہماری قوم نے سمجھایا ہی نہیں تھا ہمارا فرض بنتا ان کو سمجھانا والا اللہ تک ہو سکتا ہے کہ وہ متقی بن جائے درد ہے فلمسو ما ما انہوں نے نصیحت کو ظالم پکڑ لی ہم نے ان ظالموں کو بےزابن بعص گندے حذاب سے بما قانو یب سکون اس لیے کہ وہ شرارتیں کیا کرتے تھے فلما پس جب کے نا فرما سرکشی کی انہوں نے اس حکم سے جو منع کیا گئے تھے اس وقت ہم نے کہا کو خاص بن جاؤ بندر زلیل ہو کے وہ عرب عجب احسن علیہ اور جس وقت اس کس وقت جیسے انہوں نے تیسرا ظلم بھی کیا اور انہیں یقین ہو گیا کہ ہم پر گرتا ہے اللہ نے فرمایا خزو ما بکوہ جلدی کرو پکڑو جو کچھ تولات میں ہم نے تمہیں دیا ہے وز کرو تم اور یاد کرو جو کچھ اس میں ہے تاکہ تم متقی بن جاؤ خزہ ربو کا ممبن آدم جس وقت لیا تھا رب تیرے نے بنیری آدم کی پیٹھوں سے ان کی ضروریت کو وہ وقت کون سا وہ روز میساک والا دن جو مشہور ہے اللہ فرماتے ہیں جو ہم نے وعدہ لیا تھا وہ ضروریت سے لیا تھا اور ضروریت بھی اولاد آدم سے آدم علیہ السلام کی اولاد کی جتنی ضروریت تھی ان کے تمام پیٹھوں سے ہم نے ضروریت نکالی اور پھر گواہ کیا ان کو اپنی جانوں پہ اور اس وقت کا ارست کو لوگ کہتے ہیں نا کہ آلہ میں اروا ہویا چویا وعدہ اعلی میں اور اللہ فرماتا ہے میں ضروریت سے وعدہ لیا لوگ تو یہی کہتے ہیں نا مولی بھی کہتے ہیں اور تم بھی کہتے ہیں کہ عالم ارواح میں اللہ نے روحوں سے وعدہ لیا تھا کیوں کہتے ہیں نا اب قرآن کتاب دیکھو من ہوں ضرورت ہو نہیں ضروریت ضروریت ہوتی ہے جس میں جسم بھی ہو روح بھی ہو ضروریت اس کو کہتے ہیں جسم اور روح کے مجموعے کو خالی مردہ بچہ کو ضروریت نہیں کہا جاتا صرف روح کو ضروریت نہیں کہا جاتا روح اور جسم کا مجموعہ اکٹھا ہو تب اس کو کہتے ہیں ضروریت تو اللہ فرماتے ہیں جس وقت لیا تیرے رب نے بنی آدم کے بیٹوں کی ضروریت سے وعدہ اب آپ حیران ہوں گے کہ وہ ضروریت کیا چائے تھی روح اور جسم کیا چاہتے اسی لیے اس کو عالم میزا کہتا ہے عالم زر کہا جاتا ہے عالم حالانکہ لفظ ہے عالم ضروریت ضروریت ہے فیصلہ اللہ نے اپنی قدرت کے ساتھ اصل عنصر جو انسان کے اندر ہے وہ ہے بالکل ضرور برابر ہے اللہ نے اس کو جسم کی شکل دی اور روح کو اس سے متعلق کیا پھر ان سے کلام کی ضروریت سے جب کلام کی تو ضروریت سے اللہ پاک کلام کرتا ہے نہیں کرتا قانون یہ ہے کہ بڑے سے کلام ہوتی ہیں کلام ضروریت سے کی معلوم ہوتا ہے ضروریت بھی اپنی قدرت سے بیان کی اور کلام بھی اس کے ساتھ قدرت کے ساتھ ہوا یہ ہے عالم میساخ عالم اروار نہیں عالم ضروریت ہے وہ اشاد اور گواہ بنایا ان کو ان کی جانوں پہ اور کہا الس تو بے کو, کیا میں تمہارا مشکل خوشحال نہیں ہوں تمام نے منہ کھولا اور کہا بلا شہد نام گواہی دیتے ہیں اللہ نے فرمایا کہیں یہ نہ کہنا دن قیامت کے کہ ہمیں اس کا پتہ ہی نہیں تھا یا یہ نہ کہنا ہمارے آبا اجداد نے شرک کیا تھا اور ہم ان کی اولاد تھی ان کے بعد کیا ہمیں حالات کرتا ہے تو جو باطل پرستوں نے کیا ہے کیوں ہی ہم نے تفصیل کر دیے آزاد کے ولا اللہ کیا کہ وہ واپس کفر سے لوٹیں کو پھنسے لوٹے پڑھو اوپر ان کے خبر اس آدمی کی جس کو دی ہم نے اپنی آزاد کھسک گیا مینہ ان آیات سے اور پیچھے لگ گیا شیتان کے شیتان کو اپنے سامنے کر لیا اور قرآن کی آزاد کو اپنے پیچھے کر لیا فَقَعْنَ مِنَ الْغَاوِينِ ہو گیا برباد ہونے والوں میں سے وَلَوْشْ سے نَا اگر ہم چاہتے تو اس کو بہت بلند درجہ دیتے بہا ان آیات کے ساتھ لیکن وہ اَخْلَدَ الْعَرْضِ وہ اپنے آپ کو اس زمین کے اندر گار دیا وَتَّبَا حَوَا ہو اپنی خواہش کے پیچھے چل پڑا اب دیکھو اس کی مثال لٹ کتے کی ہے مسلح کا مسائل اس کتے کی مثال ہے اور تتروں کو اس کو چھوڑ دے تب بھی زبان نکالے گا اسی طرح وہ مشرق رات کتا ہے اس نے قرآن پاکیا یاد کو پیچھے چھوڑ دیا اور یہ کتا جو ہے اسی طرح سے کوئی اللہ کی کلام نہ سیکھی نہ معلم سے اور موحد سے کوئی بات سیکھی نہ یہ مثال ہے اس قوم کی جنہوں نے جس ہماری آیات کو فخر کا سا, سا پس بیان کھول کھول کے کر دے تو سارے کے سارے بیان یافک کروں تاکہ وہ سوچنے پہ مجبور ہو جائے سا قوم حقیقت یہ حالت بری حالت ہے اس قوم کی جس نے جٹرا ہماری آزاد کو مکارو یتن اپنی جانوں پہ انہوں نے ظلم کیا ہمارا کوئی نقصان نہیں کیا بس جس کو اللہ ہدایت دے وہ ہدایت والا ہے جس کو اللہ دھکا مار دے فلا قبول وہ خسارے میں پڑنے والا ہے بولا ذرا انال جہنما کثیر جن ہم نے ذرا انال جہنما پھیلا دیا ہے جہنم کے لیے بہت سارے جن اور انسان اور کیسے ہیں وہ ان کے دل ہیں مگر سمجھتے نہیں ان کی آخ ہیں مگر دیکھ نہیں سکتے ان کے کان ہے مگر سن نہیں سکتے کیا مطلب ان کے دلوں پہ کانوں پہ آنکھوں پہ جب کی مار دی ہے اسی لیے سنتے جانتے الاقلام بلحم اصل وہ سارے کے سارے ڈنگر ہیں مگر ڈنگر ہی نہیں ہے بلحم اصل ان سے بھی زیادہ خنفیر ہیں الاقا ملغا فلو کیوں وہ ان کو حقیقت کا پتہ بھی نہیں ولی اللہ <وَبِحَانُ> اللہ ہی کے لیے ہیں بہترین نام پس جب وسیلہ کرنے کا ارادہ ہو تو اللہ کے ناموں کو وسیلہ بنایا کرو چھوڑ دو ان لوگوں کو یوح دونوں جو ٹیڑھے چلتے ہیں ناموں کے اندر جو ٹیڑھے ہو کر چلتے ہیں ناموں کے اندر سیجو نما کا نو نہ منو ہو جزا دیے جائے جو کچھ عمل کرتے تھے خلقنا ہم بات یہ ہے کہ جو مخلوق اللہ نے پیدا کی ہے کیوں ان میں سے ایسے ہیں جو یادوں میں ہیں یاد لون اور اسی کے ساتھ عدل و صاف کرتے ہیں ودین قدر ہوئے وہ لوگ جن نے چٹرایا ہماری آزاد کو سنست آہستہ آہستہ سنستد آہستہ آہستہ ان کو ہلاکت کی طرف چلاتے رہیں گے آہستہ آہستہ ان کو ہلاکت کی طرف چلاتے رہیں گے میرے رحم اس حیثیت سے کہ ان کو پتہ ہی نہیں ہوگا وہ املی لہم اور جھیل دیتا رہوں گا ان کے لیے ان قیدی متین میری تدبیر جو ہے وہ بڑی پختہ اور پکی ہوتی ہے امن یتافت کرو انہوں نے سوچا نہیں کہ ان کے ساتھی محمد الرسول اللہ کو کوئی کوئی جنون نہیں اور جس پہ جادو کا اثر ہو جائے وہ تو کیا من جاتا ہے مجنون انہوں نے سوچا نہیں کہ محمد الرسول اللہ کو کوئی جنون نہیں ان اللہ مبین وہ تو ہمیشہ کُلم کھلا مرکوت والا خلن خلن، فی ملکوت السماوات، کیا نہیں سوچا انہوں نے دیکھا نشانیاں آسمان کی اور زمین کی وما خلق خالہ من شعین اور جو کچھ اللہ نے کوئی چیز بنائی ہے وہ انسان یقون اور ممکن ہے کہ وہ قیامت نزدیک آ چکی ہو ان کی اجل فبیس جب اس حدیث کو نہیں مانتے اور کسی حدیث کے کی کیا لگتے ہیں کیا کہیں گے فب بادو من جس کو اللہ تھکا مار دے فلاح یا اس کو ہدایت دے والا کوئی نہیں اور چھوڑ دے ان کو ان کی سرکشی میں اندھا ہو کے چلنے کر ساتھ مرصاحا پوچھتے ہیں آپ سے قیامت کے متعلق قیامت کب چھوٹے گی تو فرما دے اس کا علم میرے رب کے پاس ہے لا حال جلیحال نہیں زہر کرے گا اس کو اپنے وقت پر مگر وہی مگر سوچ لو سب کو لکھی سماج والا بہت بڑا بھاری حادثہ ہونے والا ہے آسمان اور زمینوں میں لا تاطی الا اللہ نئی آئے گا تمہارے پاس ہے مگر کس طرح وقت اچانک لا کم الا بخ اچانک موری منظور نعمانی صاحب اور یہ فیصل آباد والا اس کا منازع ہو رہا تھا کیا مت پرلنا منظور نعمانی صاحب نے بڑے حوالے دیے سے چھوا اور جب اس نے دیکھا تھا کہ میں بالکل لاجواب ہوں مولانا مولانزور نے یہاں ٹھہرایا اس کو کہ قطن کسی تاریخ میں کوئی تاریخ نہیں ثابت ہوتی کہ فلاں دن کیا مت قائم ہوگی فلاں سال واقع ہوگی نہ نبی کو بتائے نہ جبریل کو پتا ہے سوائے اللہ کے اور کسی کو پتا ہو نہیں وجہ کا میں دکھاتا ہوں ساری دنیا ہے کاٹوں کے مکرو کا بڑی دہائی بڑا آرام دہ ساری دنیا حیران ہو گئی وہ پانچ منٹ سے زائد دعوی کر سرا میں دکھاتا ہوں لو منظور نعمانی کو آج میں چنے چبوا دوں گا میں دکھاتا ہوں جس سال آئے گا جس رات آئے گا جس دن آخر مولانا منظور میں کہا بتاؤ کہنے کا کہ لاتا تھی کم بکتا بکتے والے سال آئے گا رکھتا ہی Oh, ساری دنیا تا. بغتتن, بغتتن. اچانک نہ دن کا پتہ ہے پتہ ہے ان کا فی الحا وہ پوچھتے ہیں آپ سے گویا کہ تو اس کی تحقیق سے فارغ ہو گیا ہے انہا تو فارغ ہو گیا اس کی تحقیق سے تو فرما دے انما علم اس کا علم اللہ کے پاس ہے لیکن اکثر لوگ وہ جانتے نہیں ہے حقیقت کو کل عمل کو نفسی نفان ان والا ذرا اللہ ماشا اللہ تو فرما دے کہ کوئی کوئی ایسا جی تو جی اپنے مقام پہ رہا میں خود اپنی جان کا نہ نفے کا مالک ہوں نہ نقصان کا اللہ ماشاءاللہ اللہ مگر جو کچھ اللہ چاہے میں اسی اللہ کی چاہت پہ رہتا ہوں ولو کم عالم الغیب او بے اگر میں عالم الغیب ہوتا لس تک سر تو خیر تمام فائدے میں اکٹھے کر لیتا ومام سن یسو اور تمام برائیاں دور کر دیتا ان آنا اللہ و بشیر نہیں ہوں میں مگر اور بشیر ایسی قوم کے جو یقین رکھتی ہے ایک مولوی تھا اس نے اس آیت پہ ایک لکھا تھا پرچہ دو دو بھر کے منت کی منت کی تھا بڑا ہب کا رہتا تو ایک دیہات میں تھا اس نے دو پرچے لکھ کے دیے کہ دنیا کا کوئی مولوی اس کا جواب دے مجھے وہ پرچے ابھی میرے پاس پڑے بھی ہیں چیلنج کیا اس نے سنا ہے اس آدمی جس نے مجھے بتایا اور کا پرچہ لے کے آیا میں نے سنا ہے کہ ایک ملتانی مولوی ہے وہ سارے مولویوں سے زیادہ بیان کرتا ہے اور کہتے ہیں عالم ہے بڑا یہ پرچہ میرا جا کے اس کو جواب دے کا ہے یعنی اس نے ثابت کیا تھا اس نفی علم غیب کی آیت میں کہ نبی علیہ السلام غیب دان ہے لو کن تو عالم الغائبہ لس تک سر تو منل نبی کریم تو فرماتے تھے نا اگر میں عالم الغائب ہوتا تو کٹھے کر لیتا سارے نفع اور دور کر دیتا تمام نقصان اپنے سے میں تو سے دلانے والا ہوں اور بشارت دینے والا ہوں وہ پرچل آیا وہ جب پرچل آیا تو اس نے یہ کام ہے کہ وہ مناظرہ کرتا ہے یا کہتا ہے اس کا جواب دو نہیں جی وہ کہتا ہے اس میرے پرچے کا جواب دو, دو کے تھے لکھے ہوئے بڑی اونٹ بٹانگ من کر لکھی اس نے میں لکھا اس کے جواب میں تو فنچا بر ان ہبن کابن کے منہ تھے وہ چھپا ہوا بھی ہے ہمارے پاس یہ لکھ کے نا تقریباً ایک سو اٹھاسی ورکے کا جواب میں نے دیکھا اس کے دو ورکوں کا اس کو دیا کہ جاؤ اس کو دکھاؤ اور اس کو کہو جواب دے اور اگر جواب نہیں دے گا تو تم ہمارے ساتھ دو ہم اس کے گھر چلیں گے اس آپ کے سر تیسرے دن مر گیا تیے جائے کجر پڑ گیا پھر ہم نے وہ چھپوایا تھا وہ تو مر گیا میں نے کہا اب کیا کرنا ہے اس کا نام یہ توفنچا بر ان سے ہبن کا اتنی موٹی کتاب ہے یہ نالا کے ن ہے یہ کہ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں حسر کے ساتھ اور پھر لو فرضیہ کے ساتھ اگر فرض کرو میں ہوتا عالم الغیب اور جس لو فرضیہ لنزلہ اننا نزلنا علیہم الملائکہ کل الملائکہ المحتا اشرنا حشرنا کو بولے یا لو کا نفی ہما آلہتون یا لو یہ لو تھا یہاں فرضیہ لو فرضیہ تھا اور اس نے شرطیہ بنا کے پھر اس کی نفی آگے ظاہر کی کے قانون یہ تھا کہ اگر فرض کرو میں ہوتا عالب ہوں نہیں فرض کرو اگر ہوتا تو میرا کام یہ تھا کہ مجھے کوئی بریائی نہ پہنچتی اور ساری اچھائیاں میں جمع کر لیتا خلا خلقکم من نفس ناحدہ اب لکھڑوں کو تھوڑا سا دعا ہے دعا تو ہوتی ہے آہستہ مطلق اور ذکر جو ہے وہ کبھی اونچا بھی ہو جاتا ہے حضرت عبد اللہ اپنی عمر فرماتے ہیں جب نماز اشا کی ہو جاتی تھی میں اپنی روٹی پر بیٹھا ہوتا تھا کیوں کہ نبی کریم فرماتے ہیں عشا او بل اشاع فقد مل نماز اشا کا وقت ہو جائے اور روٹی کا وقت بھی ہو جائے تو روٹی پہلے کھا لو پھر نماز ساری نماز میں ٹکر ٹکر رکھی رکھو چنانچہ میں آہستہ آہستہ روٹی کھاتا تھا بھوک چھوپے لگی تھی اس لیے جماعت کھڑی ہو گئی جماعت کے بعد میں ابھی کھا رہا تھا کہ آواز آئی اللہ اکبر اونچی آواز سے ذکر سنا میں نے تو مجھے یقین ہو گیا کہ نماز اب ختم ہوئی ہے حضرت صاحب کے روٹیوں کی ختم نہیں ہوئی ایک ہوتا ہے بلانا اللہ کو وہ ہے تضر و خفیہ اور ایک ہوتا ہے صرف ذکر ذکر کبھی ہو جاتا ہے اونچی ہوا سے بعض لوگ کہتے ہیں کہ فرونیوں کی جو امان کے موجود تھی حضرت ہارون نے حضرت آباد حکم دیا اللہ حول لکھنے لو سارے ہن ہوگان کیا انہیں بنی سروں کے زیورات جو تھے وہ اپنے ساتھ لائے تھے انہیں کو اس نے پگلایا سامری نے لیا کہ سامری کا نام بھی بولتا تھا اس سامنے میں پھر لگا کے بچڑا بنایا اس میں سوراخ رکھے ہوا لگے ٹان ٹان این این چی چین ہوتے تھے وہ کہتے رہا حرام کا یہ تمہارا خدا ہے وہ سارا سرام بھول گیا اس کو چھوڑ کے ادھر دور چلا گیا اکیلے نہیں گیا